strength You're in your head بسم لله الحمد هو النصير انا اعوذ بالله من الشور ديات و من السيئات يا ما الذي الله خلا من ومن يضل الا هادي له فاشهد الله اله الا الله وحده لا شريك له اشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله اما بعد فاين خير الحديث كتاب الله وخير اله هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشرف النور وقتها وكل مهجته البدع وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله ضلاله سوره التوبه کا آغاز برات سے ہے دراطم دین اللہ و رسولی ہی دین آب دینی اور پھر یہ ساتھ کہہ دیا گیا ہے آزاد الدین اللہ و رسولی حجل اکبر اعلان کیا جاتا ہے اعلان کیا جاتا ہے اللہ کی طرف سے اس کے رسول کی طرف سے یوم الحج الکبر کو حج اکبر کے دن کو کے اللہ من المشرکین کہ اللہ رب العزت مشرکوں سے برات کا اعلان کرتے ہیں ورسول رسول اور اس کا رسول اور اس صورح کا اختتام اللہ رب العزت پر توکن کرنے پر ہوتا ہے کہ اگر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعوت حقا کے مقابلے میں انکار کی ربس پر ڈٹے رہے اور توحید کو قبول نہ کرے تو آپ ان سے فرما دیجئے فعم طول اگر تم منہ پھیرتے ہو فقل تو کہہ دو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ مخاطب کا نہیں بلکہ جمع ہے اگر وہ منہ پھیر لے آپ کی دعوت کے مقابلے میں پکن تو آپ فرما دیجیے ہنس اللہ میرے لیے اللہ کافی ہے میں اس دعوت کے اندر سمجھوتا نہیں کر سکتا لا الہ الا اللہ کوئی الہ نہیں معبود نہیں سوائے اس کے میں اسی کی عبادت پر جمع رہوں گا کسی اور کی عبادت کی طرف جھکنے کے لیے تیار نہیں ہر تم میں سے کوئی بھی میرا ساتھ نہ دے علیہ توکل میں نے اس پر توکل کیا وہ ہوا حقبول عارق اور وہ بڑے عظیم عرش کا رب ہے اب یہ آیات جو ہم پڑھنے لگے ہیں ان کی طرف آتے ہیں آیت نمبر تیئیس اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورابہ میں کفار کے ساتھ اعلان جنگ فرمایا مشرقین کے ساتھ مشرقوں کا داخلہ حرم کے اندر ممنوع قرار دیا اور منافقین کا تذکرہ بے تقسیل کیا وہ جن کے سینے کے اندر ایمان کے بجائے گف ہے اور وہ اظہار ایمان کا کرتے ہیں ان کا امتحان اسی وقت ہوتا ہے جب ٹکراؤ اپنی شدت کو پہنچ جائے کفر و اسلام کا اس لیے ضرورت سلام الاسلام کہا کتال کو کہ کتال کوہان کی چوٹی ہے اس سے بڑھ کر اور کیا ہے کہ وہ جان اور مال جس کے لیے انسان زندگی میں سارے پاپر دینتا ہے اسی کو داؤ پر لگانا پڑ جائے سب دنیا کی لذات عیش و عشرت تعلقات اور ہر قسم کی امنگیں اللہ کے لیے قربان کرنے کا وقت آ جائے اس وقت مناسبین جدا ہو جاتے ہیں اور اہل ایمان لکھر کر ایمان کے درجات میں بلندیوں پر پہنچ جاتے ہیں تو یہ سورہ توبہ اعلان جنگ ہے کتال پر ہے یہ سورہ مبارکہ تو اس میں اللہ تعالی نے ان بیماریوں کا ذکر کیا اور ان سے ہمیں منع کیا جو آدمی کو وقت آنے پر کتاب کے قابل نہیں چھوڑ دیں ٹھیک ہے آپ یہ کہیں گے کہ اس وقت ہمیں کس کتاب پر جانا ہے ہو سکتا ہے کہ فوری طور پر ہمیں نہ تو کتاب پر جانا ہو نہ کتال کے میدان میں داخل ہونا سب کے لیے موزوں ہو بلکہ امت کے بعض افراد کے لیے یہ میدان بعد کے لیے دعوت کا میدان بعد کے لیے دوسرے میدان اور پھر پوری امت کا ایک دوسرے کی خیر خواہی خواہی کرتے ہوئے ہر میدان میں جہاد کرنا یہ ایک طریقہ اس وقت ہمارے لیے ہو مگر کیا کتاب کے لیے تیاری ذہنی تیاری فکری تیاری ہم پر فرض نہیں یقیناً فرض ہے وہ شخص جس نے قتال نہیں کیا اور جس نے دل سے قتال کی بات بھی نہیں کی وہ لفاذ کے شعبے پر ہے صحیح حدیث ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ و وسلم تو آئیے اللہ ہمیں ڈراتا ہے اور اللہ ہمیں متنبہ فرماتا ہے ان کمزوریوں سے جن کی وجہ سے انسان جس وقت میدان کے اندر اعلان کر دیا جاتا ہے کتان کا بلن بجا دیا جاتا ہے تو اس وقت زمین کی طرف بوجن ہو جاتا ہے وہ بیٹھ جاتا اور بزری دکھاتا ہے تو اللہ مخاطب ہوتے ہوئے اہل ایمان سے اور یہ ہماری بہت بڑی عزت ہے اور ہمیں یہ چیز ہوش میں لانے والی اور خاب رضوان اللہ علیہ مجمعین جب یہ کتاب سنتے یا الز اللہ دینا آ کہ آسمان و زمین کا مالک رب بل والاکرام مخاطب ہے انہوں نے اپنی طرف متوجہ کرتا ہے تو وہ ہم اللہ کی پکار سننے کے لیے اپنے آپ کو اسی کی طرف متوجہ کر لیتے آئیے ہم بھی متوجہ ہوں اور دیکھیں کہ ہمارا مالک ہم سے کیا طلب فرماتا ہے اور ہمیں کیا حکم دیتا ہے اور ہماری اسلح کے لیے کیا طریقہ ہمیں بتاتا ہے تو فرمایا اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو لا تف زم ب اخوان تم اپنے باپوں کو اور اپنے بھائیوں کو دوست نہ بناؤ ان کو دشمن قرار دو اپنا کس وقت تحب القف را علن ایمان اگر یہ کفر سے ایمان کی نسبت زیادہ محبت کرنے والے ہوں ان کی محبت کفر سے ایمان کے مقابلے میں زیادہ ثابت ہو بلکہ جو کفر سے محبت کرے گا ایمان سے محبت کر ہی نہیں سکتا ایک ہی کی محبت سینے میں رہے گی وَمَن يَتَوَلَّهُمْ لِنكُمْ اور جو کوئی تم میں سے ان کو دوست بنائے گا تو وہی لوگ ظالم سے حسر پیدا ہو گیا بس وہی لوگ ظالم ہیں اصل ظلم سب سے بڑا ظلم سب سے بڑھ کر وہی ظلم ہے جس کا نام شرک صرف ہے یہ وہ ظلم اپنے باپ اور بھائی کے ساتھ دوست کی حرام ہے جس وقت باوجود حق کے واضح ہونے کے وہ حق کے راستے کی نسبت باطل کا راستہ اختیار کرے وہ اس اللہ کے خاتھی بننے کے بجائے حز شیطان کے دوست وہ سب سے پہلے مجھے اور پھر آپ کو یہ ٹٹولنا ہے کہ ہم جہاں پر زندگی گزار رہے ہیں ہماری واقعہ میں ہزب اللہ والے کون ہیں سب سے پہلے ان کی پہچان ہونی چاہیے جن کے لیے ہم ہر روز سورہ الفاتحہ میں ہر رقط کے اندر دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کا راستہ چلانا انعام کا علیہ اور ان کے راستے سے بچائے رکھنا جو بخدوب علیہ بڑے بال تھے اور پھر آمین کہتے ہیں جب ہمیں پتہ ہی نہ ہو ان کا راستہ کون کا راستہ ہے اور واقعہ کے اندر اس وقت لاہور کے اندر ہمارے اس ماحول کے اندر جہاں پر ہم جیتے ہیں اور جہاں پر ہم زندگی گزار رہے ہیں کون ہی اللہ افراد کے نام کے اعتبار سے ان کے خاندانوں کے اعتبار سے اگر ہمیں ان کی پہچان نہیں ہے تو ہم نے سورہ الفاتحہ پڑھی لے ہم نے کھول لیں قرآن کو الفاتحہ کھولنے والی کھلا ہی نہیں ہم پر حقیقت کا دروازہ اور اگر پہچان ہے تو بھائی ان سے دوستی ہے اور فضب الشیطان کی پہچان بھی اسی قدر ضروری ہے جو باطن کو نہیں پہچانتا وہ حق کی پہچان کا دعویٰ کرے تو وہ دعویٰ جھوٹا ہے جو زہر کو نہیں پہچانتا اسے چیلی بیچنے کا بھی حق نہیں ہے فرما دیجئے ان کا ناآبا کم اگر تمہیں تمہارے باپ و اپنا حکم اور تمہارے بیٹے و اخوانکم اور تمہارے بھائی و ازواجم اور تمہاری بیڑیاں و اصرا اور تمہارے رشتہ دار و وہ اموالوحا اور وہ اموال جو تم نے کمائے ہوئے زمینوں کی شکل میں وہ کیش کی شکل میں हो سونے کی شکل میں हो یا کسی اور شکل میں ہو وہ تجارت نہ ساد رہا اور وہ تجارت جس کے مانڈ پڑنے سے تم ڈرتے ہو اگر دیہات کی قبیلہ میں چلے گئے تو تجارت ام بھی ہو جائے گی اور ہم واپس آئیں گے تو ہم فقیر ہوں گے یا وہ تجارت کہ دنیا کی لالچ اتنی بڑھ گئی ہے کہ تمہیں رات کو نیند بھی نہیں آتی اس فکر سے کہ اس دفعہ مال نہیں دکا اس دفعہ پیٹے نہیں آئے یہاں تک بدنسیبی پہنچ گئی یا یہ کہ جہاد کے راستے میں کتاب کے راستے میں تمہیں ڈر آتا ہے کہ فقیر ہو جاؤ مساقل کر دور وہ مساکن جن پر تم راضی ہو چکے جن گھروں میں تم زندگی گزارتے ہو بس کسی کے ہو کر رہ گئے تمہیں اب جہاد کے لیے نکلنا ان گھروں سے محبت کی وجہ سے ممکن نہیں رہا تم ان سے چمٹ گئے ہوب با انہی اگر یہ ساری چیزیں باپ بیٹے بھائی بیویاں رشتہ دار کمائے ہوئے مال مان پر جانے کے خوف والی تجارت اور وہ گھر جن میں زندگی گزارتے گزارتے گھروں سے محبت شدید ہو گئی احبا الیکم تمہیں زیادہ محبوب ہے من اندازہ ہی اللہ سے وہ رسول اور اس کے رسول سے یعنی رسول کی اکاط صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و علی وسلم سدھا ہوں ابھی و گی وہ جہادی صدی اور اللہ کے راستے میں کتاب سے فتر پھر انتظار کرو حتہ یا اللہ ہوگی امری حتیٰ سے اللہ اپنا حکم بھیج دے عذاب آ جائے تمہیں دمدور ہو اور تمہیں دنیا سے مٹا دیا جائے فاسکی اللہ کبھی فاسق قوم کو رہنمائی نہیں کیا جاتا کیا کرتا یہ سف لفاق کی قسم کا ہے اور یہ صف کفر سے لقعت نافر قبول نہ ہوتی مواد نہ تمہیں اللہ تبارک و مطالعہ نے بہت سے مواطن میں بہت سے مارکوں میں فتح دی ہے یاد تو کرو اپنے اللہ کی نعمتوں کو اور اپنے اللہ کی مدد کے قصے دوہراؤ تاکہ تمہارا دل بڑھ جائے تم دلیر ہو جاؤ تمہاری بزدلی ختم ہو بیاؤں ماں ہنئی کے دن کو یاد کرو اس آ جب کم کسرت حکم فلم کم نیام کم سے ہی تمہاری کثرت تمہیں تعجب میں ڈال رہی تھی تم کہتے تھے کہ تعداد کی کمی کی وجہ سے آج ہمیں کوئی شکست نہیں دے سکتا یا کہ ہم تعداد میں کم ہے اتنی تعداد ہو گئی ہے وضاحت علی کمل اور زمین تم پر تنگ ہو گئی تمہیں یوں نظر آتا تھا کہ میدان میدان نہیں ہے بلکہ بھاگنے کی جگہ کوئی نہیں اور تم جکر دیے گئے ہو بیمار رکھوں بت جب کہ زمین بالکل کھلی تھی مگر تمہیں تنگ نظر آ رہی تھی یہ دن کی کیفیات کے ساتھ تعلق رکھتی ہے تھی. ایمان ایک اندرونی ہے جس کا اثر باہر بیرونی طور پر یقیناً نظر آتا ہے اور جس کے ایمان کا دیا بجائے پھر اس کے لیے دنیا اجیلن ہو جاتی ہے نہ دنیا اس کے لیے کھلی رہتی نہ آخرت بما رحبت باوجود اس کے لیے وہ کھلی تھی یہ وقتی کیفیت تھی جو اصحاب رضوان اللہ علیہ مجمعین پر پاری ہوئی وہ جو سور سورمات ہے جنگ کے وہ جن کے ایمان میں شک کرنے والا بے ایمان ہے وہ جن کے ایمان کا تصور ہمارے لیے تو ایک اعتبار سے ممکن نہیں ہے ہم ایمان والے الحمد للہ مگر کہاں ان کا ایمان اور کہاں ہمارا ایمان مگر اللہ کے قوانین اطل ہیں اور اللہ نے وہ نشانیاں ہمارے لیے برپا کر دی ہیں کہ جس کے بعد ہمارے لیے کسی قسم کا اجتماع نہ ہو فرمایا ہوماسمری پھر ایسے تم نے ٹیک لکھا شیر بھاگ جائے میدان سے ثقینت والا رسول پھر اللہ نے سکینت نادل کی سکینت وہ اطمینان اور وہ ایمان پر زبردست سینے کا ٹھک جانا ہے جو اس وقت نصیب ہوتا ہے جب گمشان کا رنگ پڑتا ہے اور ہر طرف موت پھیل رہی ہوتی ہے اس وقت جو اونگ آتی ہے وہ اللہ کی طرف سے سکینہ ہے اور جو اونگ نماز میں آتی ہے وہ شیطان کی طرف سے یہ ابن عباس ربی اللہ علوما کا قول ہے تو اس وقت جب کہ اہل ایمان کو صرف اس قول کی وجہ سے یہ سزا ملی اس قول کی پاداش میں یہ نکھار کیا گیا تو آج تو ہمارے مجاہدین بھائی مخلص معاہد جانے لڑانے والے ہونے کے باوجود اس قسم کی کئی غلطیاں کرتے ہیں اللہ رب العزت ان کے عزر کو قبول فرمائے اور اللہ ان سے ان چیزوں کو دور کرے آبی کیونکہ وہ ہمارے ہیں اور ہم ان کے ہیں وہ ہمارے جسم کا حصہ ہے اور ہمیں دکھ ہے ان کی آخا پر ان کی خطاؤ پر جس کی وجہ سے بس مؤخر ہوتی ہے تو یہ صحابہ آتے رضوان اللہ علی بھائی جن کے منہ سے صرف یہ لفظ نکلا تھا کہ آج تعداد کی کمی کی وجہ سے ہمیں شکست نہیں ہو سکی اور یہ بھی نئے نئے لوگوں نے کہا تھا نوجوانوں نے کہا تھا مگر اللہ رب العزت کو یہ قول اتنا ناپسند ہوا کہ اہل ایمان کی تصویر کرنا مالک نے اپنی حکمت کے مطابق برپا کیا اور ان کی تصویر کی گئی یہ تمہیز ہے یہ صاف کرنا ہے پھر اللہ نے شکینت نازل کی اپنے رسول پر و عالم اور اہل ایمان پر وَأَنزَلَ اور اللہ نے وہ لشکر نازل کیے جب کو تم نے نہیں دیکھا رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں میں تلوار پکڑتا اور اونگ مجھے اس قدر مغلوب کرتی کہ تلوار میرے ہاتھ سے چھوٹ جاتی ہم میں سے کوئی بھی نہیں کہ جس کی تھوڑی اس کے سینے پر نہ ہو اور وہ اونگ کو محسوس کرنے سے بچ گیا ہوں یہ اونگ اللہ کا انعام تھا یہ ایمان کا سباز تھا نقر اور اللہ نے عذاب دیا کافروں کو اہل ایمان کے ہاتھ سے وہ رانی میں ان کا تھی. یہ صحابہ کے ساتھ لڑنے والے کافروں کا معاملہ نہ سمجھنا جزا الٹا فری قیاست تک جب میرے اوپر ایمان لانے کی بنیاد پر جنگ کرو گے تو کافروں کو یہی تمہارے ہاتھ سے عذاب دیا جاتا رہے پھر اللہ نے جس کی کیا توبہ قبول کی اس میں بہت بڑا دکھتا ہے کہ اگر تم مخلص نہ ہوئے اندر سے تو توبہ پھر بھی قبول نہ ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ و وسلم کو دوش بدوش جنگ کیوں کی گئی ہو اور کدم بے شک جمے رہے ہو بزا ہے ایک آزمائش کے طور پر اگر سینے کے اندر خلوص ہوئی ہے توبہ قبول نہ ہوگی اللہ جس چیز کیا ہے توبہ قبول کرے گا وہ اللہ غفور اور اللہ غفور و ہے بہت ہی بخش ہے بہت ہی مہربان ہے اگر وہ مہربان نہ ہو تو زمین پر کوئی جاندار بات ہی نہ یا گی یا آمنو پھر اللہ تعالیٰ ہمیں مخاطب ہوتے ہیں حالانکہ خطاب جاری ہے صرف اس لیے کہ ہمیں جھنجھوڑ دیا جائے ہمیں قائم کر دیا جائے ہمارے ہوش و حواس درست ہو جائیں پھر پکار لگتی ہے آسمان سے اے ایمان والوں ان نمن مشرقوں ناجس مشرق پلیب ہیں ان کی پلیدی ان کے فیلوں میں اور ان کے اعمال بھی اس پلیدی کی وجہ سے پلید ہیں فلاح یکرب المس الحرام یہ مسجد حرام کے قریب بنا پھٹکنے پائے اس سال کے بعد ان کا داخلہ حرم میں ممنوع ہو کر دیا گیا کیونکہ حرم سارے میں ممنوع ہے اس واسطے اولا مار نے کہا کہ حرم کے اندر جہاں بھی نماز پڑی جائے اس کا خواب ایک لاکھ دماغ کے برابر ہے اس سے دلیل پکڑی اور ایک اس سے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رضی اللہ تعالی عنہ کہ ہاں راج نصیب ہوا اور اللہ نے فرمایا کہ اللہ اپنے نبی کو مسجد حرام سے مسجد اکشا تک لے گیا تو معلوم ہے کہ مسجد حرام میں جس مسجد کے اندر بھی نماز پڑی جائے اس کا سواب لاکھ نمازوں کے برابر ہے اور اس کے ایک اور آسانی یہ ہوئی کہ مستورات جو خا مخوا مسجد حرام میں ہر وقت دوڑی جاتی ہے جبکہ ان کی نماز گھر میں افضل ہے وہ یہ بہانہ کرتی ہے کہ یہاں لاکھ نماز کا فائدہ ہے انہیں اپنے ہوٹل میں بھی دماغ پڑھنے کا جہاں ان کی رہائش گاہ ہے لاکھ نماز کا فائدہ ہوگا اس لیے کہ وہ بھی حرم ہے. اور اس طرح سے وہ بار بار مردوں کے اندر گھس کر بچے کھانے سے بچ جائے گی جبکہ عورت کی پسندیدہ ترین دماغ مسجد حرام کی نہ ہو گھر میں جا مسجد لمانے یہی کہا اور یہی حقیقت ہے اور اگر تم آئیلا سے ڈرتے ہو کہ تنگ دست ہو جاؤ گے کہ مسجد حرام سے لوگوں کو داخلہ بند کرو گے تو کفار تجارت کے لیے آیا کرتے تھے اب تجارت کے لیے کوئی نہیں آئے گا تمہاری معیشت جو ہے وہ برباد ہو جائے گی قبول تو عم کریب اللہ اپنے فضل سے تمہیں وزی کر دے انحکیم بے شک اللہ تبارک و تعالی جاننے والا اور حکمت والا وہ جانتا ہے کہ کون کون سے تمہارے لیے وسائل جو ہیں والد کھول دے گا اور اس کی حکمت کا تقاضا ہے کہ تم امتحان سے پورے ہو گے تو امتحان کے بغیر اس نے کبھی کسی کو اس دنیا نے چھوڑا نہیں ہے اس نے دنیا بنائی امتحان کے لیے آج بھی بہت بڑا امتحان ہے دھارا بین پر حاصل لوگوں کے لیے اس وقت اس حکومت پر یہ بہت بڑی آزمائش ہے کہ بیت الحرام سے مشرقی کا داخلہ بند کرے الحمدللہ یہ تو شکر ہے اللہ رب العزت کا کہ اصلی کافر وہاں داخل نہیں ہو سکتی اور یہ بورڈ جو آویدہ ہے حرم کی حدود پر یہ کھل کر اہل ایمان کی طرف سے ان کی پالیسی کا اعلان کر رہا ہے کہ یہاں ان حدود کے بعد کوئی کافر داخل نہیں ہو سکتا کہ اہلے ایمان کفار کے بول کبھی نہیں یا ہوا کافرون ہے یہ بول کیا کافروں ہم تم سے پری تمہیں حرم کے اندر نہیں گھسنے دیں گے اگر گھسو گے تو کیا ہوگا لڑائی ہوگی افسوس کہ اسی کے ساتھ ان کافروں کو بھی گھسنے نہ دے دے جو کلمہ پڑھنے کے بعد شریف کفر پر درد بنا رہے ہیں اور جن کے کفر کی دکھائی اس حد تک پہنچ چکی ہے کہ وہ کہتے ہیں ہمیں ہی اسلام پر ہیں اور جو توحید والے ہیں یہ سارے گفت پر ان کو گھسنے دے رہے ہیں اگر ان کا بھی گھسنا بند کر دیں گے تو یقینا دوسری آئ جو ہے اس کا تقاضا پورا کرنا پڑے گا اور یہ قتال کے بغیر ممکن نہیں ہے ان کافروں سے جن کو منع کیا گیا ہے ان سے بھی بیت اللہ کی حفاظت کما حق ہوں دیر پا اسی وقت ہو سکتی جب یہ قتال کرے گی اگر قتال نہیں کریں گے یہ بہت بڑا فریضہ ہے جس سے یہ لفاف کی وجہ سے بھاگ رہے ہیں اور حکام کو چونکہ سعودی عرب کے حکام کو بہت سے علماء حقہ جو ہے وہ اسلامی حکومت کے نام میں لاتے ہیں کہ نام کے اعتبار سے یہ ابھی تک اسلامی حکومت میں داخل ہم نے مان لیا کہ چلو ایسا ہے درست ہے یہ علماء کہہ رہے ہیں ان کے پاس دلائل بھی ہے مگر کیا یہ حکومت لفاف بری طرح مبتلا گئی کیا یہ کھلا ہوا نفاق نہیں ہے کہ مسلمین کا قتل ہر جگہ ہو رہا ہے اور یہ آرام سے بیٹھے ہوئے تمام وسائل کے ہوتے ہوئے اور صرف یہ فتوا قتل کر دیا جائے محمد صاحب علیہ کا کہ توپ کے مقابلے میں چھری کے ساتھ لڑا دیا جا سکتا ہے اگر آپ کے پاس چھری ہے اور آپ لڑ نہیں سکتے تو کے مقابلے میں تو کیا جو مسلمان قتل ہو رہے ہیں ان کی جانیں سختی وہ اسی طرح قتل ہوتے ہیں کیوں نہ ہم سارے قتل ہو جائیں اللہ کے راج سے رب بل والاکرام اپنے دین کو تو کبھی نہ مٹنے دیں گے ہم اگر مٹ بھی جائیں گے تو یقیناً ہمارا مٹنا ہی بہتر ہوگا اللہ اور لوگ میں آئے گا ہم معاف ہو جائیں گے کیا بنی اسرائیل کو ان کے شرک کی سزا یہ نہیں دی گئی کہ ایک دوسرے کو قتل کرو اور ہزار انسان قتل ہوا کبھی اتنی سخت سزا اللہ نے کسی اور جرم پر دی کہ اب پوری امت میں شف پھیلا ہوا ہے اگر اللہ کے لیے قربانی دیتے ہوئے ہم تب بھی ذبح ہو جائیں گے تو یہ کون سی بڑی بات ہے کیا ہم اپنی موت سے پہلے مر سکتے کیا وہ تکلیف آ سکتی ہے لکھی ہوئی پھر ڈر کس بات کا یہ ڈرتے ہیں کہ آج کا امریکہ پرانے روپا سے بھی طاقتور ہے پرانے ابرہ سے بھی طاقتور میں نظر آتا ہے حقیقت یہ ہے کہ اس سے بہتر تو عبد کی پالیسی تھی جو بیت اللہ کو چھوڑ کر پہاڑوں میں چلا جاتا کہ اللہ بیت کی حفاظت کی ذمت نہیں پاتا تو خود اس کی حفاظت کا وہی وہ کر لینا چاہیے اگر کچھ بھی نہیں ہوتا تو, تو اللہ تعالیٰ فرماتے قاتل لا ولا بالیوم الاخر فوراً اس کے بعد یہ رعایت ہے کتال کرو تلواریں سب ڈھالو نکلو گان میں گھروں کو چھوڑو آباؤ اجاد کی محبت کو چھوڑو بیویوں کی محبت کو چھوڑو مال اور منال خیر بات کہہ دو اللہ کے لیے نکل آؤ سر پہ کفن باندھ لو پھر دیکھو ہوتا کیا الف ارفلان یہ سلجوکی سلاطین میں سے ایک سلطان تھا بڑا توحید والا تھا اسماعیل حربی محدث جو تھے وہ اس کے دربار کے اندر محدث تھے یعنی اس کے سرکاری عالم تھے اور سرکاری علماء اتنا خوش آمدید تھے بلے بڑے بڑے زبردست ہاتھ بولے یہ کہیں بار نکلا ہوا تھا جہاد کے لیے واپس آ رہا تھا دس ہزار کی سپاہ اس کے پاس تھی یا کم و بیس تو اسے معلوم ہوا کہ یورپ کے تینوں بادشاہ فرانس کا بادشاہ انگلینڈ کا بادشاہ اور غالبت اسپین کا بادشاہ تینوں دو لاکھ فوج کے ساتھ حملہ آور ہو رہے ہیں اور وہ اس کی سرحدوں پر پہنچ گئے تو عالم اور سلام نے بڑی کوشش کی کہ انہیں سیاسی طور پر کسی طرح روکا جا سکے گفتگو کے ذریعے اور کہا کہ میں تمہارے ساتھ بات کروں گا کچھ جاؤ جھکاؤ بھی اختیار کرنے کی کوشش کی مگر انہوں نے کہا کہ اب آپ کے دارالحکومت میں ملاقات ہوگی یعنی تانا دیا اب الف ارسلام نے یہ مجھے اس وقت واقعہ اس لیے مجھے اتنا یاد ہو گیا کہ زبیر علی زئی میرے گھر میں بیٹھے یہ واقعہ پڑھ رہے تھے اور زیادہ کتار رو رہے تھے میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کو کیا ہوا ان میں کہا یہ واقعہ پڑھو تم بھی رو گے بادشاہ نے کفن پہنا جا کا دن تھا کی دماغ پڑھائی اور کہا کہ اے ایم ایماز اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے کفر کے مقابلے میں نکل کھڑے ہو پھر انہوں نے دو لاکھ کے لشکر جرار کو قرار واپس شکست دی ایک بادشاہ کی ناک کٹ گئی اور دو بادشاہ گرفتار ہوئے اللہ کی مدد کسی طرح آیا کرتی ہے اور کمزوروں کے لیے بھی جلدی آ جاتی ہے کہ اللہ کسی کو اتنا نہیں آزماتا کہ توڑ کر رکھتے اللہ اتنا ہی آزمایا کرتا ہے جتنی کسی کی طاقت ہوتی ہے پرماشال کرو نکلو میدان میں ان کے ساتھ اللہ من باہ بل یوم جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے آخرت پر ایمان نہیں لاتے بلا یو ہر رمونا بلا یو الله ہر او اس کو حرام قرار نہیں دیتے جس کو اللہ, اللہ کے رسول نے حرام قرار دیا حرام بتایا بلاحق اور بین حق کو بین حق نہیں جانتے بین اللہ ات ال کتاب اہل کتاب میں سے حتہ یو اصول جزا حتہ وہ اپنے ہاتھوں سے زمین حق میں جزیا پھر تو وہ زندہ رہ سکتے تمہاری امان کے اندر ورنہ ان تمام تواوین کے تخت الٹ دو ان کے تاج اچھال دو اور لوگوں کی گرد نے آزاد کرو کہ وہ اللہ کی عبادت کر سکے یہ اہل کتاب ہے ان کو اللہ نے یہ کہا کہ یہ اللہ پر اور آخرت پر ایمان نہیں لاتے جبکہ بش بھی اللہ پر اور آخرت پر ایمان لاتا ہے اہل کتاب عیسائی ہوں بھی تو ایمان لاتے کیوں کہا اس لیے کہ جو شخص اپنی روش ایسی رکھے زندگی کا انداز اس کا ایسا ہو جیسا کہ ان لوگوں کا ہے جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے اور ذرا بھر بھی اس سے آخرت کا ایمان اور اللہ پر ایمان نہ جھل کے وہ ایمان ہی ہے اسی بات پہ یہ کہا پہلے کہ کتاب کے ساتھ کتال کرو یہاں تک کہ جیبیا ہے جاوید وام بھی جو آج کل ٹی وی پہ بہت آ رہا ہے وہ بدنسی انسان یہ کہتا ہے کہ یہ کتاب کا حکم صرف صحابہ تابعیل تک کا بس یہ اذاب اسی کی ایک شکل تھی پہلے جتنے رسول کا انکار ہوا تو اللہ نے ان قوموں کو بچا دیا یہ عذاب استی کہتا ہے جڑ سے اخاڑ دینا اللہ نے جڑ سے اخاڑ دیا قوموں کو ان کا نشان دینا چھوڑا تھا الب جب نی گویا کہ وہ وہاں کبھی بسے ہی نہ تھے مگر رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ آخری جب یہ رسول ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جھٹلانے والوں کو مہلت دی کتا کی حد تک مہلت دی یہاں تک کہ کتاب مکمل ہوا تھا مل تک اور یہ سب اہل کتاب جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ و وسلم کو جو پلانے والے تھے یہ قتل ہو گئے یا ایمان لے آئے اس کے بعد اب قیامت تک نہ کسی کو ان کے ساتھ کتاب کی اس آیت کے تحت اجازت ہے نہ کسی کو ان سے جزیا لینے کی اجازت ہے گویا کہ جو امت آج تک جزیا لیتی رہی اور جزیا کے جو ابواب سکھ کی کتابوں میں موجود ہیں وہ سب دہشت گردی ہے ہم لوگوں کا مال لوٹتے رہے اور گویا کہ بش اگر ہمارے ہاں جو جیویا آیا ہو ان کی طرف سے وہ ہم سے مانگ لے تو ہماری مسئلے بھی ادا کرنے کے قابل میں ہوں گی یہ خدیث انسان یہ شکست پردہ ذہنیت یہ امت کے دشمن یہ ہزم الشیطان کا ایک قائد یہ بکا وقالت اتر اب بتایا کہ یہ کیوں اس درجہ ضلیل ہوئے کیوں اتنا سخت حکم کے بارے میں دیا گیا اب ان کا وہ سرخ بیان ہوتا ہے ان کی وہ اللہ تبارک و تعالی خرابی بیان کرتا ہے جس کی وجہ سے حرم نے ان کا داخلہ بھی بند اور ان کو اللہ تعالی نے ایمان نہ لانے والوں میں شمار کیا اللہ کے حرام کو حرام نہ جاننے والے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جین کے رسول فیم کے حرام کو حرام نہ جاننے والے قرار دیا اور دین حق کے بن بتایا فرمایا دو قسم کے صرف بیان کیے پہلا صرف وکالت الود یہود نے کہا ابن اللہ ازیر اللہ کا بیٹا ہے علیہ السلات وسلم وکالت الفارہ اور نسارہ نے کہا النسی ابن اللہ مسیح اللہ کا بیٹا قولهم بی یہ ان کی باتیں ان کی منہ کی باتیں ہیں یہ خرافات ہیں یہ وہی باتیں کر رہے جو اس سے پہلے کافر کرتے رہے یعنی کافروں کی طبیعت ایک ہی ہوا کرتی करती کے کافر بھی یہی यही رہی रहे نے تو بیٹا کہا تھا था عثمانی کہا کرتے تھے انہوں نے لطفہ کا واسطہ دیا تھا اور और لیگ نے کہا جو اہل اسلام میں سے مرتب ہوئے اور مشرک ہوئے دی. انہوں نے کہا نقطہ کا واسطہ بھی نہیں دیتے دی. ہم کہتے ہیں نور نور اللہ وہی جو مستبی عرص تھا خدا ہو کر مدینے میں اتر پڑا مصطفیٰ ہو کر ہم اس سے بھی بٹ جاتے ہیں انہوں نے بھی کوئی کثر نہ چھوڑ انہوں نے ابن کہا تھا انہوں نے ائین اللہ کہتے تو فرمایا کہ فرمایا <تصفح> قبل پہلے کفار کی طرح کی باتیں کر رہے کفار ہمیشہ ایسی ہی باتیں کیا کرتے اللہ حراص کرے جاتے قرآن اور سنت ہونے کے باوجود سورات اور انجیل کے ہونے کے باوجود توحید کے نکھار کے موجود ہونے کے بعد بھی یہ لوگ شرک میں چلے گئے انہوں نے پکڑ لیا اپنے احبار کو مولویوں کو اور اپنے درویشوں کو رب بجائے اللہ تبارک و تعالق اللہ کو چھوڑ کر انہیں رب بنا لیا بن بسی حب مریم اور ابن مریم کو وبا لیا ابھ اللہ لیا ابھو الب وا اور انہیں تو صرف یہ حکم دیا گیا تھا کہ صرف اللہ الہ واشد کی عبادت کرے اللہ اللہ وہی معبود ہے اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق ہے صبح وہ پاک ہے ان تمام کمزوریوں سے جن کمزوریوں کی وجہ سے یہ معبود دوسرا تلاش کرتے امباجو شری کو تمام ان کمزوریوں سے یہ مشرک جو اس میں خیال کرتے ہیں مشرک جو اس میں تلاش کرتے ہیں اور اس میں بیان کرتے ہیں کیونکہ بغیر کمزوری کے دوسرے الہ کی ضرورت نہیں جب ایک مشکل پوچھا ایک حاجت روا موجود ہے جس کے لیے موت نہیں ہے جس کے لیے اونگ نہیں ہے جس کے لیے کمزوری اور بڑھاپا نہیں ہے جو ہر وقت ہے اور ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گا تو دوسرے کی آپ ضرورت کیا کیا ضرورت پڑی کہ ہواؤں کا کوئی خدا ہو جو یہ بناتے ہیں کوئی علاؤ ہو دریاؤں کا سمندروں کا کوئی علا ہو بچہ بچی دینے والا کوئی کسی جنگ کو جتانے والا ہو یہ اسی وقت پڑی جب ایک کے سب کام کو سنبھال لے گا ان کی عقل میں بحال ٹھہرا ان کے تصور میں مشکل ہوا تو کمزوری تلاش کیے بغیر اللہ تعالیٰ میں صرف ممکن ہی نہیں ہے جو اللہ کو ہر کمزوری سے پاک بلند و بالا اور ہم دو فنا کے ساتھ متفق جانتا ہے وہ شرک کبھی کر ہی نہیں سکتا صرف اسی وقت ہوتا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی کمزوری تلاش کی جائے اور مناسب بھی لفاق کا اسی وقت شکار ہوتا ہے جب اسے یہ گمان ہوتا ہے کہ اللہ میری مدد نہیں کرے گا مان لی ہے کہ امریکہ کے پاس بہت ہے کیا جس وقت وہ اقوام متحدہ کے چارٹر کو توڑ کر مسلمانوں کو جہاں چاہے ذبح کرنا شروع کر دیتا ہے تو پھر کس چارٹر کی شکر پڑی ہوئی ہے تم کیوں نہیں نکلتے جب کو جب تک یہ حکومت ہارامین کی اعلان جنگ نہیں کرے گی مطلب حل نہیں ہو سکتا اس واقعہ کہ ہارامین مسلمانوں کا دل ہے وہاں بیت اللہ ہے مسئلہ غم ہے وہاں پر علماء ہے وہاں پر عقیدہ ہے وہاں پر صحیح عمل ہے وہاں پر بسائل ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کوئی کسر بازی نہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس وقت مشرقین وہاں پر موجود تھے تب بھی اپنے گھر کی حفاظت کی تھی آج تو محدید کثیر وہاں پر موجود ہے کیا اللہ حفاظت نہ کرے من کان یز الم صرح اللہ صرف دنیا بل آخرا جو یہ گمان کرتا ہے کہ اللہ اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہ تو دنیا میں کرے گا نہ آخرت میں اور آج ان کی مدد کیا ان کے دین کی مدد کہ اللہ ان کے دین کی مدد نہ تو دنیا میں کرے گا نہ آخرت میں ہی ہم اپنے جرم سے کبھی بڑی ہو سکیں گے یہ تو انہیں احساس ہے کہ ان کا جرم جو اللہ کے راستے میں جہاد نہیں کر رہے اب تو کسی نہ کسی وجہ سے دباؤ کے تحت جو بھی ہے ان تمام نے یہاں سے ہمارا حاکم بھی کیا تھا پاکستان کا بھی سب نے آج سے ایک مہینہ پہلے جو بدھ تھی اس کو بیان دے دیا تھا کہ امریکہ کا قبضہ عراق پر ناجائز ہے جب ناجائز قبضہ ہے اہل اسلام پر مسلمین پر ٹھیک ہے وہ اسلامی حکومت نہ تھی کفر کی حکومت تھی مگر مسلمانوں کا ملک تو ہے جب مسلمانوں کا اس کا پر ناجائز کب جائے تو تم کس کا راستہ دیکھ رہے ہیں؟ تم اللہ کے ساتھ دوستی لگانے کا دعویٰ کرو اور اٹھو تو من کہاں اللہ, اللہ اس کا علاج اللہ بتاتے بند نہ اس کو چاہیے کہ گلے میں لٹکائے رکھا اور اپنی چھت کے ساتھ باندھ ले اور پھر دیکھے کہ غصہ اترا ہے کہ نہیں اللہ پر یہ نہیں آج کتال فرض یہ ہے اس حکومت پر دل خصوص کہ یہ کتان کی تیاری کرے مان لیا کہ موخر کر دے چار دن اگر حکومت نہیں ہے مگر اس کی تیاری میں اس طرح مصروف ہو جائے کہ میں کہتا ہوں آپ پیٹرول کی گاڑیاں نظر آنی بند ہو جائیں ہم ریلے پر سفر کرنے لیں گے ہم ٹوٹی سڑکوں پر سفر کر لیں گے ہم ٹوٹی ٹوٹی گاڑیوں کی آوازیں سن کر خوش ہوں گے جب ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ بادشاہ نے کپڑے پہننے بند کر دیے استری ہوئے بادشاہ نے اب بالکل کفن پہن لیا ہے وہ رات کو زمین پر سوتا ہے اور کیا کہتے جب تک امت کا انتقام نہ لے لوں گا میں اس وقت تک آرام نہیں کروں گا کہ رب الجلال ملک رام کی مدد نہ آئے گی ضرور آئے گی اور اگر یہ کام نہیں کریں گے تو یہ لفاظ انہیں لے ڈوبے گا اور اب بھی خوف اس طرح قاری ہے کہ سب لوگ جانتے ہیں اس خوف کے کتنے کئی ایک سباہ ہر ایک کو معلوم ہے تو اللہ ہمیں کتاب کا حکم دیتا ہے اور کتاب ضرورت الصناب السلام ہے اسلام کی کوہان کی چوٹی یہ بچے جو بےچارے لڑ رہے ہیں یہ مجاہدین جو لڑ رہے ہیں اسے تو کتابیں دست بھی نہیں کہا جا سکتا یہ قتال ہجومی تو ہے ہی نہیں ہجومی تو اس وقت ہوتا ہے جب کوئی گورنمنٹ جو ہے خود ایڈوانس کرتی اور کفار پر حملہ آبر ہوتی اور دفاعی قتال اس وقت ہوتا ہے کہ جب کوئی مسلمانوں کا علاقہ اپنے دفاع میں لڑتا ہے یہ تو بےچارے دفاع کے قابل بھی یہ تو قتال نکایا ہے یہ تو وہ کتاب ہے جو ابو بصیر نے شروع کیا تھا رضی اللہ تعالی عنہ کہ پہاڑوں میں چھپ گئے پھر ایک دم سے نکلے دشمن کو زخم لگایا پھر پہاڑوں میں جا چھپے تاکہ دشمن ہمیں مارتا ہی نہ چلا جائے کچھ وہ بھی زخمی ہو کچھ اس کے زخم سہلانے سے اسے کچھ نہ کچھ ہوش آئے کچھ ہم تک اس کا ہاتھ جو ہے وہ نرم ہو کچھ ہماری ہے وہ چاری ہو یہ تو بس صرف اتنا کر رہے ہیں اس سے برقر نہیں کر سکتے یہ میدانوں میں حکمران نہیں ہے یہ تو پہاڑوں میں اور مورچوں میں حکمران ہے تو یہ بیچارے آج مدد کے مستحق ہے کہ حکومت اعلان کرے اور حکومت تیاری کرے اور جہاد اور کتاب کیا جائے کیا یہ کتا کی آواز لگائیں تو پوری دنیا سے نوجوان یہاں پر نہیں سمت کر چلے جائیں گے یقین جائیں گے کون ہے جو ہرامین شریفوں کی حفاظت کے لیے مرنے سے گریز کرے گا آج امت نے یہ ثابت کر دیا ہے اور کب اس بات کو مان چکے ہیں کہ انہیں زندگی کی نسبت موت سے زیادہ پیار ہے جبکہ ان کو موت کے اندر جنت نظر آتی ہے یہ باقاعدہ طور پر ثبوت ہے اس کا اور اس کے ثبوت سے انکار کرنے والا سوائے پاگل کے یا معد کے اور کوئی نہیں موجودہ تو فرمایا کہ دوسرا صرف یہ تھا کہ انہوں نے اپنے مولوی اور درویشوں کو رب بنا لیا اللہ کے بجائے اور انہیں تو حکم دیا گیا تھا صرف اللہ کی عبادت کرے یہ رب بنانا جیسے کہ تشریح آپ کو معلوم ہے کہ جب علماء اللہ کے حلال کو حرام قرار دیں یا حرام کو حلال تو اسے مان لینا بغیر دلیل کے یہ علماء کا نام اس لیے لیا مالک المرفادہ اللہ شریف نے اللہ عالم کے ثواب کے اللہ نے کس لیے لیا یہ غلط بات میں نے کہی بلکہ ہو سکتا ہے کہ اس لیے لیا ہو کہ اس وقت علماء اور حکام ایک تھے اس وقت حکام کے تمام معاملات علماء کے ذریعے چلتے اور بنی اسرائیل میں ابھی اتنی شرم باقی تھی کہ اگر انہوں نے رجم کی سزا بدلنی تھی بادشاہ کے کسی رشتہ دار نے بدشکاری کر لی تھی اب ان کو سزا دینا تھی رجم تو بادشاہ نے سوچا کہ یہ تو بڑی سخت سزا علماء کو جمع کیا اور کہا کہ سزا کو نرم کیا جائے تو انہوں نے تورات کے اندر سے سزا کو نرم کر دیا اور گاندھی مرد اور عورت کے لیے بجائے رجب کے انہوں نے کوڑے کی سزا رکھی کہ ان کو پوڑے مارے جائیں وہ کالا کر دیا جائے ایک دوسرے کی طرف پیچھ کر کے انہیں گبے پر بٹھا کر آبادیوں کے اندر پھیرایا جائے جنت کے لیے تو یہ بادشاہ کے لیے کی گئی اور کہتے ہیں کہ یہ یہود جو ہے بہتر تھے اس لیے کہ یہ جو دین بناتے تھے وہ کہتے تھے کہ اللہ کا دین ہے یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ بدتر تھے ہم کہتے ہیں بہتر تھے بہتر اس لیے تھے کہ انہیں شرم تھی کہ اگر ہم نے خود دین بنایا بادشاہ نے تو کوئی قبول نہ کرے گا ابھی صرف وہی بات قبول ہو سکتی ہے جو تورات کے زندہ لگائی گیا آج تو مسلمین کے ملکوں کے حکام اتنے بے شرم ہو گئے کہ یہ قانون بناتے کہتے ہم نے بنائیے یہ شریعت شریعت کسے کہتے چلنے والا راستہ جس راستے پر چلا جائے اسے شریعت کہتے دین کسے کہتے دین کہتے ہیں نظام زندگی کو صاف اللہ تعالیٰ نے فرمایا لکم دین و لیا تمہارے لیے تمہارا دین میرے لیے میرا دین اس کا مطلب کفار کا دین بھی دین ہے دین باتم بھی دین ہے دین سے مراد وہ نظام حیات ہے وہ قانون ہے وہ اصول و ضابطے ہے جس کے مطابق کوئی قوم زندگی گزارے تو آج انہوں نے دین بنایا اور یہ بھی انہیں ضرورت نہ رہی کہ اب یہ کہے کہ یہ قرآن سے ہم نے نکالا ہے بلکہ صاف صاف کہتے ہیں کہ ہم نے اپنی عقل سے بنایا یہ یہود و نصارہ سے بڑھ کر اس چھیت میں مبتلا ہے تو یہ مشرقین اور اوپر والے مشرقی غیر اللہ کی پکار لگانے والے غیر اللہ کو حاجت تروار مشکل کشا پکارنے والے یہ سب کا داخلہ پن بحث اللہ جب پہ بیت اللہ میں جاتے ہیں اس کی چھت پر کھڑے ہو کر آزادیں دیتے پھر اس کی تصویریں اترتی پھر یہ اسے دلیل بناتے ہیں کہ ہم اللہ کے گھر سے ہو کر آئے بتاؤ اب بھی ہم تو سلمان یا چاہتے ہیں افواہ کہ اللہ کے نور کو دین اسلام کی روشنی کو اپنی پھوکوں سے بجا دے بک دور اور اللہ انکار کرتا ہے اس بات کا اللہ یہ ارادہ فرما چکا کہ اپنے نور کو پورا کر کے رہے گا بلو کل ہلکا ضرور کافروں کو یہ کتنا ہی برا محسوس کیوں ہو آج بھی اللہ کا یہ ارادہ ہے کیونکہ اس سے آگے آنے والی آئے ہمیشہ کے لیے اس دین کی طبیعت کو بیان کرتی ہے وہ اللہ وہی ہے وہ ذات ارسلا رسولا جس نے اپنے رسول کو بھیجا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنے والا اللہ ہے اور وہی ان کا محاطف ہے دل خدا اور ان کو خدا کے ساتھ بھیجا ان کے پاس وہ رہنمائی ہے جو قیامت تک کے لیے انسانوں کے سب مسائل کا حق, حق. حل ہے وہ دین الحق اور دین حق ہے پوری شریعت پوری شریعت دی گئی رہس یہ دین بھیجا ہی اس لیے گیا ہے کہ یہ تمام ادیا باطلہ پر غالب آ جائے تو یہ غالب کیوں نہیں آ رہا دلیل سے تو آج بھی غالب ہے دلیل سے تو کافر ہار گئے اللہ بینا بڑا موجودہ ہے کہ کافر اس کا بدل آج تک نہ لا سکے تاریخ انسان یہ گواہ ہے کہ اللہ نے یہ خطہ جو تل لیا یہ اللہ ہی کا چناؤ ہونے پر خود شاید اس کی جد رات کی رونقیں اس کا جلال اور اس کی حفاظت اس نے یہ سب کچھ ثابت کر دیا کہ یہ اللہ ہی کا چنا ہوا خطہ ہے اور یہ اللہ تبارک و تعالی کی دی ہوئی وہ مرکزیت ہے اس امت کو کہ کوئی امت دنیا میں ہاں کتنا بھی نظام بنا لے یہ یہود و نشارہ کو بڑا فخر ہے یہ مرکزیت سوائے امت اسلام پہ کسی کا نصیب نہیں ہے آج خلافت اسلامی قائم ہو آج جہاد ہو یہاں پر خود بخود اپنا خرچہ کر کے تڑپتے ہوئے جان قربان کرنے کے لیے کفن میں لکھتے ہوئے احرام کی شکل میں مسلم دن رات حاضر ہوتے کیا دنیا کے پاس کوئی ہے ایسا نظام کہ اس طرح کسی کو جمع کر کے دکھا دے سال کے اندر ایک دفعہ تمام شہروں سے تمام ملکوں سے لوگ آنے والے خلیفہ کے لیے کتنی بڑی آسانی مرکزیت کی اس سے بڑی دلیل اور کیا ہوگی اس امت کے ایک امت ہونے کی اور اس امت کے امت مرحوبہ ہونے کی اس سے برکت تبدیلی کیا ہوگی تو فرمایا یہ دین حق بھیجا ہی اس لیے گیا ہے کہ یوں گرا ہوں الگ دین کل جیسے تمام ادیا باطلا پر غالب کر دے اگر یہ اپنی قوت سے غالب نہیں آ رہا تو اس دین کے ماننے والوں کی سخت نہ کہ اس دین میں کوئی کمزوری مشرکوں ہاں کو یہ کس قدر برا معلوم ہو تو میرے بھائیوں یہ کیا یا اللہ وجہ کیا ہے یاد والے سن وجہ کیا ہے اتنا کثیرم احبار ابرحمد اقبال کہ بہت سے مولوی اور دردی لوگوں کا مال کھا جاتے ہیں دل باطل باطل, باطل طریقے سے آن اور انہیں اللہ کے راستے سے روکتے ہیں خود تو لڑنے کے قابل نہیں کسی کو لڑنے کا سبق بھی دیتے ہیں اپنی حکومتوں کو بھی یہ نہیں کہتے کہ اللہ کے راستے میں لڑو جس حکومت کو اسلامی حکومت سمجھتے ہیں فرض ہے کہ اسے کہے اگرچہ کہنے والے کہتے ہیں اس کے لیے جیل کی اور بسائد کی بہت سی مشکل گھابیات جو ہے وہ عبور کرتے ہیں مگر بہت سے وہ ہیں جو حکومت کی مسجد آج یہ کہتے ہیں کہ لڑکوں کو بھی لڑنا بند کر دینا چاہیے بھائی کیا وہ بند کر دیں گے تو یہودوں کا سارا سے کوئی وعدہ لے کر دیتے ہیں کہ وہ بھی مارنا بند کر دیں گے وہ بھی ہماری عورتوں کو دہشت کرنا بند کر دیں گے وہ بھی ہمارے بچوں کو زبا کرنا بند کر دیں گے ان کو دکھایا نہیں انہوں نے کہ وہ سلوک کیا جو چنگیز تھا کیا کرتا تھا ایک کو چند دنوں میں توڑ دیا ایک پورا ملک توڑ دیا لوگوں کو زما کر دیا ابو غریب کی جیل میں کیا کیا اور وہاں کے حاتم کو وہ سزا دی جو یہ اپنے بدترین مجرم کو سزا بھی دیتے یورپین کہتے ہیں بدترین مجرم کہتے ہیں کہتےسٹ کے پاس لے جاؤ یہ سائیکولوجیکلی ڈسٹرب ہے اس کو بیماری ہے دہلی اس کو باہر پھانسی پر چڑھانا تو ان کے نزدیک نزدیک بڑی بخشیانہ ستا مگر عراق کے ہاتھوں میں پھانسی پر چڑھا کر گویا کو دو پنجابی میں مشہور ہے محاورہ کہ ان لوگوں کی بلی مار دی ان کو ڈرا کر رکھ دیا یہ حکام بالکل درد ہے تو یہ تو ہمیں بھی نہیں چھوڑیں گے پھانسی پر لڑنا افسوس کہ یہ کفار وہ تو کہا نہیں جاتا کہ تم اپنے ظلم کو بند کرو اور اہل ایمان کو کہا جاتا کہ انہیں لڑنا چاہیے نوجوانوں کو لڑنے سے کچھ بھی نہ ہوگا جب ان کے پاس چھری ہے مقابلے میں توپ ہے تو لڑنا بند کر دینا چاہیے اچھا یہ لڑنا بند کر دیں گے پھر یہ انہیں چھوڑ دیں گے کبھی بھی نہیں چھوڑیں گے پھر تو ان کا ذریعہ ہوگا بغیر انہیں کوئی زخم لگائے الحمدللہ للہ صبح الحمد للہ دل ٹھنڈا ہوتا ہے کہ آپ زخم تو لگاتے کم از کم امریکیوں کے ڈبے تو جاتے ہیں امریکہ میں اللہ کرے یہ ڈبوں میں اضافہ ہو ان کی لاشوں پہ ڈھیر لگ جائے کو پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا آسمانی عذاب نازل ہو آبھی یہ بھی لڑنا بند کرتے ساری امت ہی کی امت بن جائے سارے ہم حجرے بن جائیں آؤ بندے تو فرمایا کہ یہ مولوی اور درویش مال کھا جانے والے باطل طریقے سے اور اللہ کے راستے سے روک دینے والے ان سے بچ جاؤ کلونا بالن ناش بل باطل لوگوں کا مال بھی باطل طریقے سے کھاتے ہیں یا سدون سبھی دن اور انہیں اللہ کے راستے سے بھی روکتے ان میں وہ علماء شامل نہیں ہے جو علماء حقہ ہے مگر کسی وجہ سے دلیل میں انہیں غلطی لاحق ہوئی اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ نوجوان اگر اپنا ہاتھ روک دے تو انہیں تیاری کا موقع مل جائے گا اور یہ تیاری کرنے کے بعد اس وقت شروع کرے کے ساتھ جس وقت کے واقعہ تک ان کے پاس تیاری ہو کیونکہ جس وقت کسی شخص کے بارے میں کوئی ذہن بنایا جاتا ہے تو سب سے پہلے کلام کرنے والے شخص کو دیکھا جاتا ہے کہ بندہ کون ہے اگر بندے کی تاریخ خلوص کے ساتھ رقم ہے قربانیوں کے ساتھ رقم ہے توحید کے اندر وہ ہمیشہ توحید کا جھنڈا بلند کرنے والا اللہ کے لیے تڑکنے والا ہے تو اس کی عقیدے میں غلطی ہو یا آماد میں غلطی ہو عقیدے میں صرف ان امور میں صرف ان معاملات میں جہاں دلائل چھپے ہوئے رہ ہیں وہ معاملات نہیں جو منگے چتے تیز جیسے نبی علیہ السلاط اسلام کا آخری نبی ہونا اللہ ہی کا صرف مشکل خشہ اور حج ہونا کس پار کے ساتھ دوستی کا حرام اس میں غلطی سرجا ہو اللہ کی اس کے, کے بارے میں کوئی معاملہ ہو یا اس قسم کے امتحادی معاملات میں کوئی غلطی ہو تو پھر اس عالم کا لحاظ کیا جاتا ہے اور اس پر اپنی دبان کو نہیں کھولا جاتا ہے یہ اصول ہے حکم لگانے کا بات کرنے کا تو میں صرف والا بات کی بات کر رہا ہوں جو ٹکر بوجھ ہے جو ٹکر کھاتے ہیں اور ٹکر کھا کے حق کو باطل اور باطل کو حق بتاتے ہیں جن کے بارے میں ابن تعزیہ نے کہا رہی اللہ ملا فرماتی اور فتح کے اندر میں نے خود پڑا میرے پاس فوٹو کاپی موجود ہے کہ جو کوئی آلف سلطان کے فتوے کو سلطان یعنی مسلمان بادشاہ اس کے فتوے کو غلط جاننے کے بعد کہ یہ فتویٰ غلط ہے قرآن و سنت کی روح سے باطل ہے پھر بھی وہ کہہ دے کہ یہ فتویٰ درست ہے باوجود کہ اس کے سینے میں یہ علم ہو کہ یہ فتویٰ قرآن و سنت کی روح سے غلط ہے باطل ہے تو کیا کہا کان اور مرتدہ یہ مرتب ہے اسلام کے خارج ہے ہاں لوگوں کو پتا چلے گا نہ چلے یہ اندر ہی چھپائے رکھے اس کو ان بلا یہ مرتاد ہے جب تک توبہ نہ کرے فرمایا کہ یہ لوگ بال کھا جاتے ہیں اور اللہ کے راستے سے بھی روک دیتے ہیں وہ لوگ جو خزانے جمع کر رہے ہیں اس طریقے سے سودے کے اور چاندی کے ولا یوں نہ اور انہیں خرچ بھی کرتے ہیں اللہ کے راستے سے ان میں وہ حکام بھی آ گئے جو جہاد بھی کرتے وہ امیر لوگ بھی آ گئے جو جہاد بھی کرتے اور وہ تمام لوگ آ گئے جن کے پاس جہاد کے وسائل ہیں جہاد نہیں کرتے حبت سے ہوں تو ان کو بشارت دے دو یہ اللہ نے تانا دیا انہیں تن کی کو انہیں بشارت سنا دو دردناک آزاد کی یوما یخما الحا سینار جہاندم اللہ نے پنا میں رکھے جس دن تفایا جائے گا ان کے مال کو ان کے جمع کردہ خزانوں کو جہنم کی آگ میں فتوک بھا جا ہوں بجلو ہوں اور اس سے داغے جائیں گے ان کے ماتھے اور ان کے پہلو اور ان کی پیٹے ما یہ وہ خزانے ہیں جو تم نے اپنی جانوں کے لیے اپنی آرام اور آثائش کے لیے زندگی کے مزوں کے لیے جمع کیے تھے خزو اب ان کا مزہ چکھو تم سب بھی دھول ان خزانوں کا جو تم جمع کیا کرتے تھے تو میرے بھائیوں یہ درد میں نے اس لیے دیا مجھے بیت اللہ کی زیارت کے بعد اور یہ قصبے دیکھنے کے بعد کہ حرم کے اندر کافی کا داخلہ بند ہے بہت زبردست خوشی ہوئی کہ الحمدللہ للہ ابھی تک وہ کم از کم حکومت قائم ہے جو اصلی کاطروں کو تو داخل نہیں ہونے دیتی مگر جب میں نے مشرقوں کے داخلے پر نگاہ ڈالی جو کلمہ بڑھنے کے بعد اپنے شرک پر زندگناتے ہوئے اس میں داخل ہوتے جس میں سب سے بڑھ کر وہ حکام ہے جو اپنی شریعتوں کو طاق زبردستی لوگوں کو پہنائے ہوئے پھر قبر تون ہے پھر ہر طرح کے وہ لوگ ہیں جو صحابہ رضوان اللہ علیہ کی گفتاخی کرتے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتاخی سے باغ نہیں رہتے تو میرا دل دکھا اور میں نے اس آیت پر نظر کی تو مجھے معلوم ہوا کہ کپار کو بھی یقیناً معلوم کہ بیت اللہ سے جو ہمیں منع کر رہے ہیں اگر انہوں نے کما حقوق ہوئی اس آیت کو سمجھ لیا تو یہ دوسری آیت پر بھی عمل کرنے پر مجبور ہوئی یہ کیسی بات ہے افتون بتا مطلب خرون باغ کتاب کے بعد اسے پر ایمان لاتے بعض پر ایمان بھی لاتے اگر تم نے کافروں کو منع کیا ہے قطبے لگائے ہیں تو دوسری آج پر عمل کس نے کرنا ہے وہ فرشتے کریں گے وہ بھی ہمارے لیے فرشتے تو اللہ کے دن پر عمل کرتے ہی ہیں انہیں تو اللہ حکم دے دے تو امریکہ کو آنے واحد میں تحت نحس کر کے رکھ دیں اس کو اٹھا کر آسمانوں تک لے جائیں اور روس کی بستی کی طرح الٹھ دے مگر فرشتوں کو اجازت نہیں یہ میدان عمل ہمارا ہے اب دوسری آج پر عمل کس نے کرنا اسی حکومت پر میں اور اچھا ہوا کہ میں نے وہاں پر درس نہیں دیا مجھے درس پر مجبور کیا جاتا رہا میں نے کہا میرے بھائیوں میرے درس کا میدان پاکستان یہ میرا میدان نہیں ہے میں یہاں کے حالات کو نہیں سمجھتا یہاں کے لوگوں کے مشاکل کو نہیں سمجھتا میں یہاں گفتگو کرنے کا حق دار نہیں کیونکہ مالک الملک و حد اللہ شریف کا یہ قانون ہے کہ نبی بھی ہمیشہ قوم کی زبان بولنے والا ہوتا ہے اللہ بالستانی قوم میں قوم سے نہیں یہ علما جو اتنے بڑے علماء بیٹھے کہ جن کے سامنے میرا ناقص علم علم کہلانے کے قابل نہیں ہے یہ بات کریں گے یہ کیوں بات کریں یہ قتال کی ہے ان حکام کو ظالموں کو جو نفاذ میں ڈوبے ہوئے کیوں نہیں سناتے تو تمہیں کتاال بھی کرنا مان لیا کہ آج کتاب نہیں کر سکتے تم نہ کرو چلو لے لو مقصد ظالموں تیاری بھی نظر نہیں آتی قتال کی تم تو بلڈنگیں بناتے جاتے ہو قومی آگ اور قوم ثبوت کی طرح ریاب اس وقت بائیس سو مربع کلومیٹر میٹر پھیلا ہوا اور ایک جگہ سے دوسری جگہ پچپن کلومیٹر میٹر تیس کلو میٹر ساٹھ کلو معمولی بات اور اس میں ایسے ایسے بڑے ٹریڈنگ سینٹرز ہیں کہ لوگ یورپ کو بھول جائیں میں نے دیکھے نہیں ایسی چیزیں مجھے دیکھنے کا شوق ہے دیکھنے والوں نے بتایا کہ اندر گھستے ہو تو نکلنے کا راستہ جب تک آپ بہت میں پڑو گے آپ کو معلوم نہیں ہوگا کہ نکلنا کہاں ہے اور ایسی ایسی بلند بلڈنگ ہیں کہ وہ بالکل یوں معلوم ہوتا ہے کہ آپ اس ثبوت کے نشانات کھڑے ہیں شرم آنی چاہیے ان بدبختوں کو کہ اس وقت مطلب کتاب کا وقت ہے کہ تیاری کرے ابت پوری زبا ہو رہی ہے امریکہ جس کے ساتھ جو مرضی کرتا چلا جا رہا ہے اور تم ہو کہ تم سمجھ دو کہ تم بچ کر بیٹھے ہوئے تم بھی نہ بچ سکو گے یہ کبھی نہ بچ سکیں گے اور ان کا حال سدام سے برا کرے گا یہ کیا سمجھتے ہیں اللہ نے توبہ کی توفیق نہ تا فرمائے میں برائی نہیں مان صاحب کے لیے اللہ نے توبہ کی توفیق کا نہ فرمائے اگر یہ بادشاہ درست نہیں ہوتا تو شہزادوں میں بہت سے ریب لوگ ایمان والے ہیں. اللہ عبدالی کو اٹھا دے اور اللہ علماء کو جرد دے آخر علماء نے مرنا ہے سارے پھانسی مل جائے ایک بات کہیں گے کہ سب کو پھانسی اس کا باپ دے گا بادشاہ کیسے پھانسی دے گا سب کو سب علماء بیک جبان کہیں کہ اب بادشاہ وفاق کو چھوڑ دے توبہ کو پڑھ کے منافقوں کے لیے اللہ کیا کہتا ہے اور کمر کس لے اور جہاد کی تیاری کر جس طرح اہل ایمان تیاری کیا کرتے جس طرح سیف اللہ کبز نے تیاری کی سیف اللہ وہ شخص ہے کہ جس نے امت کی بربادی پر خون کے آنسو روئے جبکہ ہلاکوں نے امت کو تحس بحس کر کے رکھ دیا بغداد کو جلا دیا ہمارے امنی سرمائے راست ہو گئے یہ وہ شخص تھا جس کے سینے کے اندر ایمان والا دل دھڑکتا تھا اس نے دیکھا کہ بسر کا بادشاہ بڑا ظالم ہے مال و دولت اکٹھی کرنے کے پیچھے پڑا ہوا اور ایک بچہ اس کی جگہ حاکم ہو گیا بادشاہ کی جگہ کیونکہ موروفی معاملہ تھا اس نے سوچا یہ بچہ جہاد کیا کرے گا اس نے بچے کا تختہ الٹا بچے کو قتل نہیں کیا بڑی عزت اقرام کے ساتھ نے مال منال دے کر رخصت کیا اور علماء اہل سنت سے منت کی کہ میں کرشی تو نہیں قریشی تو نہیں ہوں کہ خلیفہ ہو سکوں میں امیر ہوں اور سلطان ہوں اللہ کے لیے میری بحث دو میری بیعت کر لو کہ میں امت کا انتقام لینا چاہتا ہوں سما اہل سنت علماء نے اس کی بیعت کی بیت کیبد السلام جو شارے ہیں عقیدت کہاویہ کو انہوں نے بھی بیعت کی اور سب علماء نے اس کو امیر جہاد مانا پھر اس شخص نے جہاد کیا اور ایسا مارا ساکاروں کو کہ ایک ہزار کلو مارتا ہوا انہیں بگاتا ہوا ان کے ملک کے اندر چلا گیا یہ مرد حق جب واپس لوٹا تو بس اللہ نے اس کی زندگی کی مہلت شہر اتنی ہی لکھی تھی اور شاید یہ ایمان کی کسی ایسی چوٹی پر پہنچ چکا تھا کہ اللہ نے اس کے لیے جنت ہی کو پسند فرمایا تھا کہ اس کے بعد ایک حکومت کے لائ کی شخص میں شکار کے بہانے اسے جنگل میں لے جا کر شہید کر دیا ایسے لوگ امت پہ ہو گزرے یہ لوگ کیوں کو نہیں بتاتے بہرحال ہاں علماء کی طرف سے یہ ایک فتح میں اس حد تک تو کہنے کی ذرا کروں گا کیونکہ وہاں بڑے علماء رقبانی بین ہے جو اس وجہ سے خاموش نظر آتے ہیں کہ ایک شہزادہ گروپ ہے جو امریکہ کا تربیت یافتہ ہے وہ چاہتا ہے کہ بادشاہ کی اور مولوی کے چکر ہو اور شہزادہ گروپ غالبا جائے اور اریانی اور پہاڑی کے ذریعے وہ دین کے ساتھ لوگوں کے تعلق کی جڑیں ڈھیلی کر رہا ہے اور دوسری طرف بادشاہ ہے کہ وہ علماء سے بھی یہ بہانہ کرتا ہے کہ اللہ کے لیے میری مخالفت نہ کرو اگر میں گیا تو پیچھے یہ لوگ تمہاری گردنے کاٹے اب علما بادشاہ کے بارے میں خاموش علماء کو چاہیے رب والاکرام پر توقل کرتے ہوئے اللہ کے حق کو ادا کرے اور کسی ایک چیز کی پرواہ کیے بغیر ان فروط و نکالا ہلکے ہو یا بوجھ اللہ کے راستے میں نکلو ان بے چارے مجاہدین کو کیا جہاد کی ہر وقت خبر سناتے ہیں یہ تو جہاں کاری رہے جتنی ان کی ہمت ہے یہ تو کتابیں نکایا ہے میں پھر کہوں یہ تو ابو بشیر والا کتال کر رہے ہیں یہ تو بےچارے مورچوں میں چھپے ہوئے بیٹھے یہ تو باہر نکل کر میدان میں کئی حکومت بھی قائم نہیں کر سکتے اتنے بھی ان کے پاس وسائل نہیں تم وسائل سے بھری ہوئی لدی ہوئی حکومت کو نہیں کہتے کہ اپنی عائشیاں چھوڑے اور کتال کرے پھر ہے تم سارے زباں ہو جاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں ان شاء ہمیں بھی پھانسی لگوا دو اس بات کے لیے کہ ہم کہتے ہیں کہ حکومت پر سب سے بڑھ کر کتاب پھنس ہے کیونکہ اب تک بھی اسے اسلامی حکومت میں نام اسلامی حکومت کے نام میں شمار کرنے کے دلائل علماء کے پاس ہے وہ بھی ہیں جو انہیں کافر حکومت کہتے وہ بھی ہیں جو انہیں اسلامی حکومت کہنے کے لیے مجبور اور واقعی ان کے دلائل میں مدد موجود ہے یہاں پر اسلام پہلے سے موجود ہے اور اسلام کا قانون چل چکا ہے یہ خطہ اسلام کے لیے موجود ترین ہے تبھی امریکہ نے دیکھ لے سب سے پہلے اس کا گھیرا ڈالا ہے اس بدماش کو پتا ہے کہ اگر یہاں پر اسلامی حکومت قائم ہوئی تو وہ طالبان کی حکومت نہ ہوگی وہ خارم سلفی حکومت ہوگی وہ وہ حکومت ہوگی جو ہمیں نہیں چھوڑے گی اور پوری دنیا کو ختم کر کے چلے گی اگر قائم ہوگئی انہیں یہ معلوم ہے اور طالبان کی حکومت کو اس طرح اتنی اتنی محنت کر چکے ہیں اس حکومت کو تو کبھی وہ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ ہم قائم ہونے دے اسی لیے سب سے پہلے گھیرا انہوں نے ہرامین گھیری سن کا ڈالا ہوا تو میرے بھائیو ہم سب بھی کوئی خرائے تھے وہ یہ ہے کہ ہم یہ دیکھیں آیات کی روشنی میں کہ ہم دیہات کے لیے تیار ہیں کیا ہمارا تعلق اپنی بیویوں سے اپنے گھروں سے اپنے بالوں سے اپنے رشتے داروں سے اپنی دوستیوں سے اپنی تجارتوں سے اتنا تو نہیں بڑا ہوا کہ ہماری دماغیں بھی خراب ہیں ہم تو یہی کہتے رہتے بخاری خریدیں کے کتنے کی آتی ہے اردو ترجمہ ہم تو یہی کہتے رہتے کہ نماز کی دعائیں یاد کریں گے ساری وہ بھی نہیں یاد کرتے پچھلے سال ہم ذرا تھوڑے زیادہ عالم تھے ہم اس سے کم عالم ہو گئے حالانکہ موومنٹ کا ہر آنے والا دن پچھلے دن سے بہتر ہونا چاہیے کب سمجھے تھے اس کا ایمان ایمان خراب ہی ہوتا یہ پارے کی طرح ہے اس کو اگر سنبھال لیں گے تو یہ بڑھتا چلا جائے گا اگر اس کو سنبھالنے کے نہیں یہ کم ہونا شروع ہو جائے گا یہ بھی انجن کو بڑھتا ہے اور کم ہوتا ہے ایمان کو پالنا ہے ایمان ہماری قیمتی ترین متا سب سے بڑھ کر ہمیں جو شہ ملی ہے اس دنیا میں وہ سنبھالنے کے بعد اس گھٹا ٹوک اندھیروں میں وہ ایمان خالص ہے اس کی حفاظت ایک دن نہ کریں گے یہ ایک دن کے برابر کم ہو جائے گا ایک سیکنڈ نہ کرے گے ایک سیکنڈ کے برابر کم ہو جائے گا اس کو ہر دفعہ جلا دینا ہے تجویز ہے اور دیہات کی باتیں دل سے کرنی ہے اور دیکھنا ہے اور سنانا ہے بچوں کو جہاد کی قصے، مصیح کے جہاد کے کس سے رضول مسیح کے کسے علیہ اہل ایمان کے کسے اور ان کی لڑائیاں اور ان کے وہ واقعات کہ انف بن نظر رضی اللہ تعالی عنہ بدر میں شریک نہیں ہو پاتا صحیح مسلم کی روایت وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ و وسلم بدر کے دن میں شریک نہیں ہو سکا اگر اب کوئی مار کا برپا ہوا تو میرا رب جلال والاکرام دیکھے گا کہ میں کیا کرتا عہد کے دن جب سب کے پاؤ اکھڑ گئے سوائے چند ایک کے تو اس وقت ایک سورما سے یہ ملا غالب طلحہ ہے ربی اللہ تعالیٰ تو انہوں نے کہا کہ کدھر جاتے ہو کہا اہد سے جنت کی خوشبو آ رہی جب ان کے سینے پر دیکھا گیا تو اسی کے قریب نشانات تھے جس میں کچھ تلواروں کے نشان تھے کچھ تیروں کے نشان تھے کچھ نیزوں کے نشان تھے یہ وہ لوگ ہیں جو ایماندار کہلانے کے لائق ہیں تو میرے بھائیوں اپنے آپ کو جہاد کے لیے تیار کرو اب جہاد کی باتیں اپنے دل سے کرو جو ہونا ہے وہ لکھا گیا ہے نہ میرے ساتھ کچھ ہو سکتا ہے جو لکھا نہیں گیا نہ آپ کے ساتھ ہو سکتا ہے اور جو لکھا گیا ہے اسے پوری دنیا کے جن اور انسان مل کر بھی نہیں سکتے اللہ مجھے اور آپ کو کہے سنے پر ایمان لانے اور اس پر جم جانے اور اسی پر جان دینے کی توفیقت فرمائے آمین اللہ جبت الفرکوش میں ہمیں جگہ دے اور ہمارے مراسب کو بلند کرے اور ہماری غلطیاں گناہ اور ہماری تمام جہالتیں معاف فرمایا آمین ماشا ٹھیک جا رہا ہے امریکہ گروپ کروایا نے نہیں کتاب نو فراؤن تاکہ مجھے نفرت پائے بادشاہ مولیا ہو باقی من لیا گرو ملکیا مخالف کرو لگا कौन की ताल करेगा जो मतलब सारे खुश रहो मैं इतनी बड़ी शानदार इतना पैसा इतने असबाँ लड़ाई की तैयारी कर मेरा कोई दर्शन नहीं हुआ हाँ जी कभी कभी होता है आप तो कोई नहीं है फिलहाल तो कोई मुकरस नहीं कोई मुकरस नहीं है वैसे होता रहा है। Wa alaykum assalam